وہ مسئلہ لباس کے بارے میں ہے لباس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زمانے کی جو بھی مروجہ ضرورت ہو اس کے مطابق کوئی بھی لباس استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی خاص لباس مصنون نہیں ہے یا مطلوب نہیں ہے اور اس کی بنیاد اس نے اسی مسئلے پر رکھی ہے جو مولانا اجلاس گن کے حوالے سے تم سن چکے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اس نے دو قسمیں بیان کی ہیں ایک وہ سنتیں ہیں جن کو سنن خدا کہا جاتا ہے اور دوسری وہ سنتیں ہیں جن کو سننِ عادیہ کہا جاتا ہے کہ باب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریک ہوتی لیکن وہ مطلوب نہیں ہیں یہ قسمیں ڈاکٹر صاحب کے علاوہ کچھ اور علماء نے بھی بیان کی ہیں صرف ڈاکٹر صاحب نے نہیں بلکہ کچھ اور علماء نے بھی بیان کی ہیں لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یا حضرات صحابِ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کا وہاں پر جب ہم ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تین طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں کتنی چیزیں تین طرح کی ایک تو یہ کہ جن کو تکوینی کہا جائے اور غیر اختیاری کہا جائے مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ و کی سیرت آپ کا حسن و آپ کا قدر، آپ کی آنکھیں وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہے پھر تریسٹھ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیر کے دن آپ کی وفات وغیرہ وغیرہ اسی طرح آپ کا نبی بنائے جانا وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ ان میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں سب سے بہتر فیصلہ فرمایا ان چیزوں کے بارے میں ظاہر ہے کہ ان میں کوئی بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مکلف نہیں اور نہ اس کو یہ اختیار اور قدرت حاصل ہے ایک چیز تو یہ جی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت کن چیزوں کو اپنایا مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی یا آپ نے ضرورت کے طور پر اپنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بکریاں چرائی یہ ضرورت کے موقع پر آپ نے اپنایا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو آپ ضرورت کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں کہ انسان کی اگر ضرورت ہو تو وہ ان چیزوں کو اپنا سکتا ہے اور اگر ضرورت نہ ہو تو ان کو سنت کہا جائے گا اور سنت کے طور پر ان کو اپنایا جائے گا اس لیے کہ شعابِ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی آپ کی ان چیزوں میں اتباع نہیں کی تو اگر واقعی یہ مطلوب اور مقصود چیزیں ہوتی تو شعاب کرام رضی اللہ عنہم ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں میں اتباع کرتے تیسری صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو اپنایا کچھ چیزوں کو اپنایا ان کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں ایک وہ قسم ہے کہ صرف اپنایا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اپنانے کی ترغیب دی دوسروں کو بھی اپنانے کی ترغیب دی تو اس طرح کی جو سنتیں ہیں ان کو سنن ہودا کہا جاتا ہے اور سنان رواطب کہہ دو سونان عہدہ کہہ دو سونانی معقدہ کہہ دو ان کا اپنانا ضروری ہے اور ان کا چھوڑنا مکرو ہے اور ان کے چھوڑنے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا خدشہ ہے اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو اکثر اپنایا کبھی چھوڑا یا کبھی اپنایا کبھی چھوڑا یا کبھی اپنایا نہیں لیکن ان کی فضیلتیں بیان کر دی تو اس طرح کی جو سوننیں ہیں ان کو سونانی زوائد کہا جاتا ہے اور یہ مستحب کے درجے میں ہوتی ہیں ان کو اپنانے میں ثواب ہوتا ہے اور اگر ان کو چھوڑا جائے تو ان میں کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہوتا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تفصیل جب ہم لباس کا جائزہ لیتے ہیں تو لباس کے بارے میں قرآن میں اللہ ہی فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم قد آتم قدِم لباس واطم وریشہ لباس کا دو مقصد قرآن نے اس کا بیان کیے ہیں ایک ہے یہ کہ یہ شطر عورت کو چھپانے والا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے گرمی اور سردی وغیرہ سا تحقیق مخار وغیرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا دوسرا یہ کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کے بارے میں پھر اس لباس میں مزید تاکید کو حکم دیا اور کہا کہ یا بنی آدم خود مسجد جب نماز کا وقت ہو تو ہر وہ لباس جس کو زینت کے طور پر تم اپناتے ہو اس کو پھر استعمال کرو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین طرح کے لباس ثابت ہیں چادر کا اوڑھنا بھی ثابت ہے دو چادریں ایک رنگی کے طور پر پہنتے تھے اور ایک اوپر قمیض کی جگہ پر اوڑھتے تھے اسی طرح کرتے وغیرہ کا استعمال بھی ثابت ہے جوے کا استعمال بھی ثابت ہے یہ تین طرح کے لباس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ, کہ آپ قمیس اور شروعات کو محبوب رکھتے تھے اس کو پسند کرتے تھے اب یہ حدیثوں میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے اس کو استعمال نہ کیا ہو لیکن اس کو پسند ضرور رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے لباس کو پسند فرماتے تھے اس کی آپ نے ترغیب دی ہے اور ساتھ بھی کہا ہے کہ اپنے وردوں کو بھی سفید گفن میں دفنایا کرو وغیرہ بیٹھ جاؤ اب یہ ٹراؤزر یا پین شرٹ وغیرہ یہ چیزیں جو آئی ہیں یہ خلافت و عثمانیہ کے زمانے سے آئی ہیں پہلے ان کا تصور نہیں تھا پہلے یہی عام لباس تھے جو چلتے تھے جن کا رواج تھا وہ یہی دو تین لباس تھے جو میں نے بتا دیا اور خلافت و عثمانیہ میں جو ان کا رواج ہوا ہے یہ اصل میں فوجی یونیفارم کے طور پر ہوا ہے اس وقت بھی ضرورت کے طور پر فوجی یونیفارم کے طور پر عثمانیوں نے اس کو ایجاد کیا تھا اور پھر بعد میں پھیلتے پھیلتے وہ انگریزوں کے فیشن بن گیا اور اب انگریز جو ہیں وہ اس میں اصل بن گئے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس ان کی کاپی کرنے لگے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا لباس پینٹ شرٹ وغیرہ یا جینس وغیرہ دوسری جو چیزیں ناقص ہیں یا پوری ہیں ادھوری ہیں یا کامل ہیں جو بھی ہیں بہرحال اس طرح کا جو بھی لباس ہے اگر یہ مسلمان کے حق میں بہتر ہوتا اگر یہ مسلمان کے حق میں بہتر ہوتا تو جس طرح اللہ نے عثمانیوں کے دل میں اس کی ایجاد کو ڈالا وہ اللہ یقیناً اس پر قادر تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ علوم کے ذہنوں میں اس کو القاع کرتا اور اسی وقت سے ایجاد ہو جاتا لیکن اس وقت سے اس کا ایجاد نہ ہونا حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو جو نعمتیں سب سے زیادہ بہتر تھیں اور سب سے زیادہ کامل تھیں وہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی ظاہری بھی اور غاطینی بھی ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کی زندگی اپنے اختیار سے گزاری اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نعمتیں دی لیکن آپ نے ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اپنی خوشی سے اور اپنے اختیار سے آپ نے فقیر کی زندگی اختیار کی تندرستی کی زندگی اختیار کی تو یہ آپ کا اپنا اختیار تھا لیکن جو نعمتیں آپ کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہو سکتی تھیں اللہ نے وہ آپ کو عطا فرمائی تھی لیکن یہ دو چیزیں اللہ نے آپ کو اس زمانے میں نہیں دی موجودہ لباس نہیں دیا اور ایک موجودہ ذرائع ابلاغ افلاغ نہیں دیے کے آٹھ سے زیادہ ضرورت ان ذرائع ابلاغ کی یا اس طرح کے جواز کی اس زمانے میں تھی لیکن ان لوگوں نے ٹاٹ کو بھی اپنے بدن سے لپیٹا انہوں نے پھٹے کپڑے بھی پہنے اور ان کو پورے کپڑے بھی نہیں مل سکے اور شلوار قمیص وغیرہ یہ چیزیں ان سے بہرآجے اور اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں لیکن اس یہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا تو معلوم ہوا کہ یہ اتنا ضروری تو ہے نہیں تو اب ہمیں اپنانا چاہیے یا نہیں تو ہمارے بارے میں علماء نے ایک اجماعی اصول یہ نقل کیا ہے کہ ضعیو وزعی صلاحہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں نیک لوگوں کا پیشوا اور مقتدہ لوگوں کا جو لباس ہو اس لباس کو اپناؤ یہ علماء نے ایک اصول مقرر کیا ہے تو اب اگر یہ پین شرٹ تو اگر یہ نیک لوگوں کا لباس ہو کسی شیخ و کا کسی شیخ و کا کسی حرم شریف کے امام کا تو پھر یہ اچھا لباس ہوگا اور اگر اس طرح نہ ہو بلکہ دنیا دار ٹائپ کے لوگوں کا یہ لباس ہو اور انہیں کا یہ یونیفام ہو تو پھر اچھا لباس نہیں ہوگا نیک لوگوں کا لباس نہیں ہوگا اس کے بارے میں وہ سختی بھی ٹھیک نہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ بالکل حرام ہے اس میں نماز نہیں ہوتی اور اس کا پہننے والا جو ہے وہ کبیر گناہ کے مرتکب ہوا وغیرہ وغیرہ یہ بات بھی مناسب نہیں اس لیے کہ شریعت کی طرف سے اس پر اس طرح کی کوئی پابندی ثابت نہیں لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں کہ اس کو اپنایا جائے بطور لباس کے اس لیے کہ نیک لوگوں کا لباس اس گئے گزرے زمانے میں بھی یہ نہیں اور پھر ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اب صاحب دو پر ایک آدمی جبہ پہنتا ہے عمامہ وہ پہنتا ہے اور کرتا شلوار پہنتا ہے تو اس کے اندر فطری طور پر جو ایک وجاہت ہوتی ہے اور ایک کشش ہوتی ہے اور لوگ اس سے جتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ ایک پینٹ شٹ والے سے بالکل نہیں ہوتے ان پر اس کے اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا تو اس لباس کا اتنا پرکشش ہونا اور لوگوں کا اسے متاثر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ المد اللہ پسندیدہ لباس ہے اور اس لباس سے ان کا متاثر نہ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ الحمد اللہ پسندیدہ لباس نہیں اگرچہ نہ جائز بھی نہیں یہ بات سمجھ میں آگے کتنی بات ہو گئی جی تین بات ہو گئی اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح کا لباس پہنتا ہے وہ ذاتی طور پر بھی اپنے دل میں ایمان کا وہ مقام اور وہ مرتبہ محسوس نہیں کر پاتا جو کہ بزرگوں کے لباس کے اپنانے میں وہ محسوس کرتا ہے جو لوگ اس کا یعنی اس کے آات ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں وہ خود اس کا جائزہ لے سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی اگر کرتا شلوار پہن لے تو اس کو جو اپنے دل کے اطمینان کی اور ایک نورانیت کی اور ایک ایمان کی مضبوطی کی جو کیفیت محسوس ہوگی وہی آدمی اگر ایک دو منٹ کے لیے اس کو اتار کے پینٹ شرٹ وغیرہ پہن لے تو اس کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا تو اب اس فرق کا محسوس ہونا اس کو یہ خود اس کو پکارتا ہے کہ میں یہ اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ یا کوئی اس طرح کا مرغوف ہی لباس نہیں ہے کہ جس کو بطور لباس کے اپنایا جائے میرے خیال سے اس کے بارے میں تو اتنی بات نہیں کرتی کوئی سوال تعی جب دو ٹیمیں میچ کھیلتی ہیں اور وہ برابر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ٹائی ہو گئی ٹائی کے بارے میں مجھے پوری تحقیق تو نہیں ہے اس کو ریکارڈ نہ کرنا بلکہ اس کی تحقیق کرنا پڑ